رحمان سامعین کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جو آدمی اپنے مال کی ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے اگر کوئی اس میں غلطی سے کچھ جھوٹ کی آویز کچھ غلط چیز کی آویز ہو گئی ہو اللہ رب العزت زکات کی برکت سے مال کے اندر ہونے والی ملاقوں کو واقف کر کے مال کو پاک ہرا دا دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں زکات کو ہرا کرتا ہے اللہ زکات کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ ہرا ہوگا یاد رکھو جو شخص اپنے مال کی پوری نکات نکالتا ہے اس کے مال میں کمی باتیں نہیں ہوتی بلکہ اللہ ابن عزت اس نکات کی برکت سے مال کے اندر اضافہ کروا دیتا اور یہ بات قرآن مجید کے اندر ہی رب رسول جلال نے ارشاد کی ہے اچھائی پون یا تو قبل پک امر کمل پاسا یاد رکھو شیتان تمہیں کہتا ہے اپنے مالوں کو خرچ نہ کرو اس لیے کہ جب مال کو اللہ کی راہ میں حرض کرو گے تو مال کم ہو جائے گا ظاہری بات ہے کہ اگر سو روپئے بیچے ڈھائی روپے نکالے گئے تو مال کے اندر بنی ہو جاتی ڈھائی روپے کم ہو جاتی ہے تمہیں لیکن رب کائنات نے کیا اس کا اللہ ہو یا دکھ من پہ اقتبل ہوگا فضلہ اور مسلمانوں اللہ پر یقین رکھو نہ سمجو کہ مال کی ادائیگی سے مال میں کمی آ جائے گی فرمایا شیبان کہتا ہے مال کم ہو جائے گا مال کم ہو جائے گا اللہ کیا کہتا ہے فرمایا شہزان یہ کہتا ہے رحمان یہ کہتا ہے تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے مال کے اندر اضافہ ہو جائے مال کے اندر اور دوسری بات ماسک پہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اس مال کے خرچ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو ماف کر کے تمہیں جہنم سے بچا کے گنجا پل سے بہتر کتنی عظیم بات رب کائنات نے اپنے مجید میں اپنے کلام میں ارشاد کی ہے اور اس سے ایک مسلمان کے یقین کے اندر اضافہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے بال سے بال میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کا اضافہ ہوتا اور اللہ رب العزت نے یہ عملی طور پر مسلمانوں کو نے اس پر عمل کیا ثابت کیا کہ جو مسلمان بنا دیتا ہے اللہ اس کو بڑے نقصانوں سے محفوظ رہتا اس لیے خدا کے بندو یہ سمجھو کہ ہدت انسان اپنی جد و لوز اپنی محنت اپنی کوشش و کاب اپنی تبدو اپنی تب و حاصل نہیں کرتا بلکہ ہدت والے کی رحمت سے دیتا قرآن رب نے کہا ہے واقف سب اس کو وما تو تم یاد رکھو زمین کے اندر دکان کے اندر کارخانے کے اندر فیکٹری کے اندر اور باغات کے اندر رزق نہیں ہے رزق تو آپ مانتے جس کو اللہ جتنا چاہتا ہے عطا اور اگر اللہ کے حکم کی امیر لے پھر آرمی اللہ کے لیے ہوئے سے کرے تو اللہ عثمان نے کبھی کبھی ہوئے دیتا کبھی بھی ایمانداری کے ساتھ جیانتداری کے ساتھ نیپی پی کے ساتھ زکات دینے والے کے مال میں رب کو دور کبھی کبھی آنے دیتا یاد اور جس میں زکات ہر آتی اس کا مال فریب ہے اس کا مال نجت ہے ایسے مال کے اندر کبھی رب کی طرف سے برکت ہو سکتی نہیں اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھی ہے کہ زکات کس پر واجب ہے ہر وہ موشق جس کے پاس مال نصاب موجود ہو میں نے بتایا تھا کہ آج کے زمانے میں دو ہزار روپیہ جس کے پاس موجود ہو اور اس پر ایک برس گزر جائے جس پر ہرا علیہ ہل ایک برس کامل جس پر گزر جائے اس پر زکا فرق ہو جائے, جائے ایسے سب کو اللہ کی راہ میں ایک بڑا چالیس حصہ اللہ کی راہ میں نکالنے کا جس پر ایک سال دو ہزار روپے یا اس سے زیادہ پر ایک سال گزر جائے تو اس پر ایک بڑا چالیس ڈھائی پرسینٹ زکات کی ادا کرنے کر اسی طرح جس کے پاس سارے سات سو رے ہو اس پر بھی زکاط آج لوگوں نے کہا ہے کہ زیورات پر زکات نہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اس کی بیٹی نے سونے کے کن نے ہوئے تھے نبی محترمہ علیہ اس طرح خراب دے اس کی طرف دیکھا فرمایا تو ان زیورات کی زکات دیتی ہے تو پھر اللہ یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول اس کی زکا نہیں دیتی سرمایا نہیں من کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ان سونے کے زیورات کی بجائے اللہ ان کی بجائے تیری بیٹی کو آپ کا زیور پہلائے اسے اللہ کے رسپ میں بالکل نہیں فرمایا پھر اس کی زکات نکالو کہ زکاة کی ادائیگی سے اللہ مال کو پاک کر دیتا اور انسان کو جہنم سے محفوظ کر دیتا اس لیے جی؟ مطلب کہ تیری ہمارے پاس زیور ہے لیکن پیسے کوئی نہیں ہمار ہو گیا ہر روشک جس کے پاس سارے ساتھ سونے یو سے زیادہ زیور ہے اس کو چاہیے کہ مارکیٹ کے مطابق اس کی قیمت مقرر کر کے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے بکاس نکالے اور اپنے والوں کو پاس بڑھائے اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو قیامت کے بھی بات کی مارواہ جواب دے دہ اب شرط یہ ہے کہ جس نے دو ہزار روپیہ یا اس سے زیادہ جس کے پاس موجود ہوئے ایک سال ان کا گزر گیا اس نے کسی کا قرضہ ادا بنا اگر کسی نے دو ہزار اور قرضہ چار روپے ہے, ایسے آدمی پر سگا کسی کا ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے ایک ملین روپیہ ہے اور اس نے قرض بھی ڈیڑھ ملین دینا ہے پندرہ لاکھ روپے دینا ہے ایسے آدمی پر بھی زکاة. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپے ایک ملین روپے ہے اور اس نے نو لاکھ قرضہ لینا ہے ایسے آدمی کو ایک لاکھ روپے کا زکات اب سوال یہ ہے کہ مال تجارت اس پر بھی زکات ہے کہ نہیں سارے مال تجارت کا زکات چاہے وہ زکات مال چاہے وہ تجارت کا مال ضمیت کی میں ہو چاہے کرنسی نوٹوں کی صورت میں ہو چاہے بوٹوں کی صورت میں چاہے کپڑے کی صورت میں چاہے اور کسی مال کی صورت تاکہ اگر کوئی شخص پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے ایسے آدمی کو پراپرٹی پر بھی زکاو ادا کرنی فرض ہے زکاو کس چیز پر نہیں ہے اپنے رہائشی مکان یا دوسرے جو سے جائیداد بنا رکھی ہے اس سے زکاف اسی طرح فیکٹری اس کی مشینری کے اوپر زکا اسی طرح نیلے اور نوکیوں کے اوپر زبان کیوں بتا इसलिए हीरे की कोई कीमत मार्केट में लेने वक्त की कीमत होती है देते वक्त इसकी कोई कीमत हाँ अगर कोई शख्स हीरो का कारोबार करता है या जवाहरात का कारोबार करता है ऐसे आदमी को माले तीनारों की तरह इन पर जकात अदा करना वाजिब मशीनरी पर कोई जकात नहीं लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन होगी उस पर है इसी तरह जरी जमीन पर कोई जकात नहीं لیکن جو اس کی پیداوار ہوگی اس پہ اچھے اگر زمین بارانی ہے اس پر اجر اور اگر شاہی زمین ہے اس پر جس سے یعنی بھینس میں ایک بڑا بھینس اور اگر زمین آسمانی پانی سے پلائی جاتی ہے اور اس کی کاشت کی جاتی ہے اس پر ایک بڑا دست گندے کا نکلے اس میں سے ایک بڑا دست جو ہے وہ اللہ کی آمد سے نکالنا چاہیے زکات کے لیے اولانال کی شک ہے اولان ہال کا مانا یہ ہے کہ ایک سال اس پہ گزر جائے ایک سال سے گزرنے کا طریقہ کیا اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی ایک مہینہ مقرر کرے مطلب ہمارے یہاں رواج ہے تین دار لوگ رمضان مبارک کے مہینے اپنے ہالوں میں نواز نکالتے ہیں اس کا ایک تعداد یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مقدس مطلب مہینے حضرت محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مبارک فرض ستر اس کا ثواب بڑھ جاتا فرض عماد کا سباب ستر گڑوں بڑھ جاتا ہے اور نقلی عبادت فرضوں کا ثواب ملتا اس لیے لوگ امور دیندار لوگ رمضان مبارک میں زکات نکالتے ہیں زکات کے لیے ایک مہینہ مقرر کر لینا چاہیے اس مہینے تک جتنی آمدن ہو اور جتنا روپیہ کو ساتھ موجود ہو اس پر زکات نکالتے ہیں आप अगर ये कहें आदमी के जी मुझे बारहवें नहीं देने या ग्यारहवें नहीं देने कुछ दसवें नहीं देने आया कुछ नौवे नहीं देने आया कुछ आठवें नहीं मिल आया इसलिए इनको अभी साल नहीं गुजरा इनको कैसे रकन में शामिल कम करें शामिल करना चाहिए इसलिए कि अगर हर रकन को अलग अलग करे तो कभी भी हिसाब किताब हो सकता एक महीना को करना चाहे उस महीने तक जितना रुपया जितना सरमाया जितना माल मोहलूम हो एक एक चीज जिनकर उसको आप अल्लाह की में जकात राहुल जका निकालो एक बात याद रखनी चाहिए बाद लोग जकात निकालते हुए अल्लाह को दंडी मारने की कोशिश कर रहे क्या मतलब मार है एक लाख रुपए का कहते हैं तो पचास हजार का सुवान करो रखो इस तरह के शोका करने से अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता बंदे ही खो کیا پتا ہے کہ تم ایک لاکھ روپے کے مال کو پچاس ہزار کا شمار اللہ اس کو پچاس ہزار ہی کرنا اس لیے جو صحیح مارکیٹ کی قیمت ہو اس کے مطابق مال کی قیمت بھی نہیں ہے اور, اور اس کے مطابق اپنی زکات کی ادائیگی کرنی چاہیے یہ مسئلہ ہے زکات کی ادائیگی کا اس حساب سے آدمی اپنی ساری چیزیں گھریلو استعمال کی چیزیں ان پر زکات نہیں ہے استعمال کے لیے رکھی گئی جی, کار اس پر زب نہیں ہے اسی طرح اور جو گھریلو بستر ہوتے ہیں یا اور گھریلو چیزیں ماسیو دیورات کی ان کے سوا اور گھر کے استعمال کی کسی چیز پر لگا لیکن ایک مسلا جان رہا اور وہ یہ ہے کہ گھریلو استعمال کے لیے زیادہ ضرورت چیزیں بنانا شریر کے اندر جائز ہو اس لیے ہی چیزیں بنانی چاہیے جن کی انسان کو رونا پڑے اور جن کو انسان استعمال کر سکے کیونکہ ذریعے کائلا سے رہا ہے کن سک دنیا کائستا کا غریب اور او آدھر و فریض دنیا میں مسافر کی طرح حیرت جو شخص دنیا کے اندر جی لگاتا ہے پھر اس کا جی جب جاتا ہے جیل سے غاتل ہو جاتا ہے اس لیے دوستو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کا نٹاتا ہے اللہ سے ہوا ہے اللہ ہم نے صحیح طور پر نٹات کی ادائیگی کی توفیق ہی لگا فرماتی بکیا خدا کو جو ہے وہ پورے بیان کی بات زکوٰ کے مسائل کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو دوست چاہے زکات کے بارے میں کوئی سوال کرنا تو وہ زکوات کے بارے میں سوال پوچھ لیں تو آج پندرہ منٹ تک آپ حضرات اگر زکات کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد کل آج کتنے شب ہے اور کل اکیسویں کل کی رات کن پانچ رات کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للت القدر کے ہونے کا امکان ہوتا ہے اور کل ہی کی شب سے مسلمان اور مومن اللہ کے نیکوکار اور پرہیزگار بندے وہ کہ جن کو اللہ نے توفیق اور سعادت بخشی ہوتی ہے وہ کل ہی کی رات سے احتکاف کے لیے مسجدوں میں آ جاتے اور احتکاف کی نیت سے اپنے لیے مسجد کا کوئی ایک گوشہ منتخب کر کے احتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں انشاءاللہ شاء کے سوالات کے بعد اعتکاف کے مسائل کا بیان ہوگا اور آخری دھاکے کے فضائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ اگر سو بکری ہو سو بکری اس کے اوپر ایک بکری اور اسی طرح اونٹوں کی مختلف تعداد ہے گھوڑوں کی مختلف ہے مختلف جانوروں کے بارے میں مختلف تعداد مقرر ہے کہ کتنے جانور ہوں تو اس پر کتنے جانور ہوتے ہیں اور کتنی تعداد میں تو کتنی تعداد بڑھ جائے تو اس پر کتنی عمر کا ہوں پھر اور زیادہ بڑھ جائے تو اس پہ کتنی تعداد کا ہوں یہ مختلف مسائل ہے چونکہ ان سے کبھی پالا نہیں پڑتا اس لیے ان کو بیان نہیں کیا جاتا ورنہ اس میں حاضر ہوتے ہیں وہ سوال بلکہ جو زکات کاٹی جاتی ہے اس کے بارے میں بڑا سخت مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کاٹنے والے بھی بےمان ہیں اور جن کے حکم سے کاٹی جاتی ہے وہ بھی بئیمان ہے حکومت سب سے بڑی بئیمان اور مونچھوں والا ان بہمانوں کا سربراہ اور اس کے حکم سے جو زکات کاٹی جاتی ہے یہ کوئی زکات نہیں سود کی رقم میں سے ڈھائی پرسنٹ سود کی شرح کم کر دی گئی ہے سود کی شرح میں سے ڈھائی پرسنٹ پریشان ہو گئے کسی کوئی سمجھ نہیں آئی بات کی اصل بات یہ ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ زکات جو بینکوں سے کاٹی جاتی ہے کس روپے پر کاٹی جاتی ہے صرف فکس ڈپازٹ پہ زکات کاٹی جاتی ہے اور فکس ڈپازٹ اس ہے جو اور... فکس ڈیپازٹ اس اکاؤنٹ کو کہتے ہیں اس کھاتے کو کہتے ہیں جس میں کھاتے دار نے سود پر روپیہ رکھا ہو فکس ڈپازٹ کس کھاتے کو کہتے ہیں جس کھاتے میں کھاتے دار نے سود پر روپیہ رکھا ہو حکومت اول شرح طور پر غیر اسلامی حکومت کو زکات لینے کا حق حاصل اس حکومت کو زکات حاصل کرنے کا اختیار حرام ہے اس حکومت کو زکات کاٹنا پہلا مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر اس حکومت کو زکوات کاٹنے کا کوئی حق یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی بات نہیں ہے جس دن یہ آرڈیننس جاری ہوا تھا اس دن مارش اللہ اپنے پورے شباب پر تھا اور اس وقت ان وردی والوں کی تھوڑی سی کوئی اہمیت اور حیثیت بھی تھی ابھی اتنے گندے نہیں ہوئے تھے ہم نے اللہ سے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں تنہا ویشک تھا جس نے مسجد کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر نہیں بلکہ اخبارات میں پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ حکومت کو زکوات کاٹنے کا کوئی حق حاصل نہیں حرام ہے اس حکومت کو زکات دینا اور اس حکومت کا لوگوں سے زکوات لینا حرام ہے کسی شخص کو اس حکومت کو زکوت دینی جائز ہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے زکوات دیتا ہے اس حکومت کو تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جب کہ یہ آرڈیننس جاری ہوا تھا اور کہا گیا تھا جو اس آرڈیننس کی مخالفت کرے گا اس کو یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا ہم نے اللہ کی تو سے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت احتا کے حق اور امسال باطل کا پریزہ سر انجام دیا تھا اور اپنی ذات کی اور خطرات کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے پریس کانفرنس کر کے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اس حکومت کو زکوات لینا حرام ہے اور اس حکومت کو زکات دینا حرام ہے یہ تو ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت جو بینکوں کے اندر سے زکات کاٹتی ہے وہ صرف اس کھاتے سے کاٹتی ہے جو بچت کھاتا ہوتا ہے اور بچت کھاتا اس کھاتے کو کہتے ہیں جس پہ کھاتا دار نے سود کی شرح پر اپنی رقم کو رکھا ہوا ہو کر اکاؤنٹ پر کوئی زکات کاٹی نہیں جاتی اسی طرح دوسرے کھاتوں پر کال ڈیپوزٹ پر کوئی زکات نہیں کاٹی جاتی اسی طرح دوسرے صرف سیونگ اکاؤنٹ جو ہے ان پر زکاط کاٹی جاتی ہے اور سیونگ اکاؤنٹس کا معنی یہ ہے کہ ایسے اکاؤنٹ ایسے کھاتے جس میں کھاتے دار نے سود پر رقم رکھی ہوئی اب حکومت نے یہ کیا ہے کہ ساڑھے بارہ فیصد سود میں سے ڈھائی فیصد سود کی رقم کاٹ کے اس کو دس فیصد بنا دیا مگر نہ زکات کاٹی جاتی نہیں اور سود لینے والا زکات دے نہ دے اس کی کوئی زکات اللہ کی بارگاہ میں قبول زکت وہ دیتا ہے جس کا مال حلال کا ہو زکاط کون دیتا ہے جس کا مال جس نے سود میں مال رکھا ہوا ہے سود لینے کے لیے اس کی زکات ہوئی نہ ہوئی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بارہ فیصد نہیں تو دس فیصد ہی صحیح یہ صورتحال ہے اور آپ حیران رہ جائیں کہ حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے چند ہفتے دیش کر رمضان سے پہلے اور رمضان میں اس اعلان کا اعادہ کیا ہے بیرل بانڈ خریدے تو اس پر جو اور استفنا ہے ان کو جو اور چھوٹ اور رعایتیں ملی ہوئی ہیں اس میں ایک بڑی رعایت یہ ہے کہ بیرل بانڈ خریدنے والے کو حکومت اکتیس فیصدی تک سو دیتی ہے اکتیس فیصدی تک کیوں جی سلیکی صاحب سال صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں انہتر روپے آپ جمع کروائے حکومت تین سال کے بعد آپ کو سو روپیہ دے اکتیس فیصدی سو خدا کے بندوز توجہ کے ساتھ بات کو سنو حلال اور حرام کے اندر تبدیلی کرنے کا حق سوائے رب کے اور کسی کو حاصل محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال کو حرام قرار دے رہے اور حرام کو حلال ٹہرانے کا حق محمد کریم کو بھی حاصل نبی کو بھی نہیں نبی جو شریعت لانے والا ہے اس کو بھی حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کا حق حاصل یہ صرف حق کس کو ہے اب بول لو تو صحیح سارے بولا کرو نا نیند دور ہو جاتی ہے کس کو حق حاصل ہے اللہ کو اور یہ موچھو والا میر الگونی جس کی بعض مولوی تعویذ دے دے کے حکومت پختہ کر رہے ہیں اس کو دیتے ہیں حکومت پختہ کرنے کے لیے اس ضیاء الحق نے یہ اعلان کروایا ہے اخبارات میں چھپا اور بے شرمی کی انتہا رمضان میں چھپا کہ ایسا شخص جو بیٹ خریدتا ہے اس کو تین سہولتیں ملیں گی چالیس منظر تین سہولتیں اس کو ملے گی تین ایک کیا ہے ایک یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے ٹیکس سے مستفنا ہر قسم کے ٹیکس سے مستفنا ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کسی قسم کی بات پرست نہیں کی جائے گی کہ یہ روپیہ تم نے کہاں سے لیا ہے تیسری چھوٹ وہ بھی ہے دیا الحق نے کہ صرف یہ مسئلہ ہی اس کا بیڑا غرض کرنے کے لیے قیامت کے دن کافی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو زکات سے مستفنا کر دیا ہم نے اس کو زکات سے شرم کی بات ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس سے استثناء کا حق نبی اور رسول کو بھی حاصل ہے خدا رہتے ہیں محاذ اللہ معلوم ہوتا ہے اللہ نے جس کا بیڑا غرق ٹکا کے کرنا ہو نا جس کا اچھی طرح سزا خراب کرنا ہو اس کو اس طرح کی باتیں سوچتی ہے خدائی کی باتیں کرتا ہے انارب لوگ کو ملانا پھر کہا تھا بیڑا گرک ہونے کو ہے اس سارے خدا کے سیارات ملک کو مل گئے اس نے یہ تو نہیں کہا عملہ بھی یہ کہا کہ جس کو میں چاہوں زکوٰۃ سے مستفنا کر سکتا ہوں حالانکہ کسی مال والے آدمی کو زکوات سے مستفنا کرنے کا حق رسول اللہ کو بھی آبن. نہیں آدھے صلاح ہو یہ <تصفح> ظلم کی امتحاد تو ایسی حکومت کو زکوٰۃ دینا شرط جائز اور جو زکات کاٹتے ہیں وہ کاٹتے ہی سوچے بی ایل ایس اکاؤنٹ کے بارے میں چودہ صاحب نے سوال کیا ہے بی ایل ایف اکاؤنٹ کمانا ہے نفے نقصان کا کھاتا جس کو شناخت کا کھاتا قرار دیا گیا حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سکیم رائج ہوئی ہم نے بھی یہ خیال کیا تھا کہ شاید اللہ نے اس گورنمنٹ کے ہاتھ سے کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنے رب کو ناپسندیدہ ہے کہ اللہ ان سے کوئی نیکی کا کام لینا پسند کرتا ہی اور نیکی کے کام کی توفیق بھی اس کو ہوتی ہے جس پر رب راضی ہوتا ہے اسی لیے میں آپ حضرات کو جو آپ آئے ہو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مبارکباد دیتا ہوں خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ جو آئے ہو یہاں رات کے دھیروں میں دور دراز سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ پر اللہ راضی ہے آپ پر اللہ راضی ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو آپ کو یہاں آنے کی توفیق آپ چنگے بھلے لوگ ان کو اپنی پڑوس کی مسجد میں لباس کی توفیق یہ صرف رب راضی ہو تو اللہ اپنی بندگی کی بندے کو توفیق ادا اور تو اتنی دور چل کے آنا ان پر تو رب خصوصی طور پر راضی اللہ تو ہم پر راضی ہو جا تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ نیکی کی توفیق ان کو ہوتی ہے جن پر رب راضی ہوتا ہے ملوب ہوتا ہے ان پر رب راضی نہیں ابتدا میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نفع نقصان کے کھاتے کو بالکل الگ رکھیں گے اگر نقصان ہوگا تو نقصان اگر نبا ہوگا تو نبا بعد میں ایسے بدھیانت لوگ انہوں نے نام اس کا صرف نبا نقصان کا سارا سسٹم اور اس کا سارا نظام خالص سو دی ہے فرق یہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس پہلے بشین گوئی کی تھی کہہ لوگوں آخری زمانے میں لوگ یس الحرام حرام کو حلال بنائیں گے یغیرون ردل نام کو تبدیل کر دیں گے نام کو تبدیل کر کے حرام کو حلال کر لیں گے انہوں نے نام تبدیل کر لیا ہے کیا کہتے ہیں اب بھی جو رقم دیتے ہیں کہتے ہیں چونکہ تمہاری آمدن جس کو روپیہ جو لیتا ہے میں اس کو اپنے پاس تو نہیں رکھتا روپیہ انڈے تو نہیں دیتا اس کو آگے دیتے ہیں نواں نقصان کا کھاتا یہ ہے کہ کسی فیکٹری کے اندر کسی مل کے اندر کسی کارخانے کے اندر کسی باغ کے اندر زمین کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے اور جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو اپنے کارخانے فیکٹری میں لگاؤ نفا آئے گا نفا دے دینا اگر نقصان ہوگا تو ہم تیرے ساتھ نقصان میں بولو جی شریک ہے انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے کہا چونکہ نفع ساڑھے چودہ پرسینٹ آنا چاہیے چونکہ نفا اس لیے ہم تم سے ساڑھے چودہ پرسینٹ لے لیا کریں گے باقی تو جانے تیرا شیطان جانے یہ نفع نقصان کے کھاتے میں نہیں انہوں نے رقم کو سود ہی پر دیا ہے فکس کر کے ہر وہ نفع جس کو متعین کر دیا جائے وہ سود بن جاتا ہے کاروبار کے اندر گھاٹا بھی ہوتا ہے اور نقصان نقصان بھی ہوتا ہے اور نفع بھی کبھی نقصان ایک فیصدی کبھی نفع سو فیصدی کبھی نفع سو فیصدی کبھی نقصان فیصد اور کبھی نقصان چالیس فیصد کبھی پچاس فیصد گئی کبھی سو فیصد انہوں نے متعین کر دیا نہیں نفا ہوگا نہیں اور ابھی انسٹالمنٹ نہیں ہوئی مشینری کی ابھی فیکٹری لگی نہیں ابھی ابھی مشینری نسب انہوں نے پہلے مہینے سے اس کا متعین کر دیا ماننا یہ ہے کہ سود کا نام تبدیل کیا عقیقت سود ہی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پشین گوئی کو پورا کیا کہ ایک دن آئے گا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے حرام کھائیں گے لیکن اس کا نام حلال کا رکھا ہوا یہودیوں کی طرح اس لیے یاد رکھو نواز اقسان کے کھاتے میں بھی روپیہ رکھنا جائز نہیں جب یہ کھلا بڑا جھوٹا بڑا گنڈا کیا سو روپے کا میں نے بھی کھاتا کھولا تھا الحمدللہ جب مجھے پتا چلا دس دن بعد ہی پتا چل گیا میں نے سو روپئے پر بھی لاگت پہ ہی. میں نے کہا یہ بھی نہیں دیتے ہم جنم میں جائیں جتنے گیا بیڑیاں جان ملا یہ خالص خراب ہے اس لیے یاد رکھیے یہ جھوکے کی بات ہے اس میں روپیہ رکھنا کسی مومن کے لیے جائے پاس اسی لیے, اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے آج میرے آتا ہے نا آج اتنی گزارنی ہے رات دوا پراپت کل ہونی ہے ویسے لیکن رات آج ہی گزر دیا کوئی عرض نہیں اجیو آج بھی سدے میرے پھر کبھی آدمی حرام کے قریب پھٹک سکتا یہ ہے بنیادی بات جب یہ تصور ہو کہ مال میں نے کمانا ہے میں نے جدو جاد کر لی میں نے بےمانی کرنی میں نے جیب کاٹنی میں نے جھوٹ بولنا میں نے دھوکہ دینا میں نے فریب کرنا میں نے ہوشیاری برتنی میں نے کلا کی تیار کر دی پھر آدمی حلال حرام کی تمیز کبھی باقی اور جب آدمی کا عقیدہ ہوگا پھر سب رہا اور لوگوں رزق تمہیں آسمان والا دیتا ہے تمہاری قوت و طاقت سے رزق حاصل رزق تمہیں رب کی نظر کرم سے ملتا ہے وما من تمام انصاف اللہ اللہ ہے مستحدہ کتابیں مبید اللہ نے پتھر کے سینے کے اندر پلنے والے کیڑے کا بھی رزق مقرر کر رکھا اس کو بھی رزق مل کے پھر آدمی کو لالچ اور بےمانی اور ہرس اور حبص کی ضرورت کیا اگر آدمی کا قیدا یہ ہو جائے اللہ نے بینا ہے پھر آدمی رزق پاک حاصل کرے یا مرو من تو یہ بات مار رکھتا ہوں رزک پاک کھاؤ بس کرو لے پاک کھاؤ پھر رب کی عبادت کرو پہلے پاک کھاؤ پھر رب کی پہلے رز کے حلال کا حکم پھر عبادت کا حکم کیا اس لیے حلال رزت کا اہتمام کرے اور کیا کرے رزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے رزت میں اضافہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے خرچ کرے کیونکہ جس اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا وہ رب بڑھ عطا تا فرمانے وہ رب اس لیے یاد رکھو اللہ کبھی حرام کے قریب جانا یہ سمجھتے ہیں کہ رزق میں جاؤ رزق کو آسمان والا جس پر راضی ہو جائے اس کو جتنا چاہے رزق ادا کر کا اور دوسری بات کر دوسری بات یاد رکھو کہ رزق کثرت اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی رزک ہو اللہ سے سے اللہ بچوں کو نیک بنائے اللہ گھر میں خیر و برتاب نازل کرے تب رزق کا پیدا اگر آدمی کا رزق بہت زیادہ اولاد ساری بدبخت بدکار لاپرمان خدا رسول کی باغی ماں باپ کی باغی ایسے رزق کا کوئی فائدہ کس کے لیے رکھنا کس کے لیے کمانا ہے؟ اگر اولاد و پادار نے کوہیزگار ہو پھر اللہ بندے کو رزق دے تو اس رزق کا فائدہ اس لیے جس کا رزق پاک ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر کوئی خرابی پیدا اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے اس لیے دوستو یاد رکھو یہ جتنے لالت کی چیزیں ہیں یہ شیطان کی طرف سے شیطان گمراہ کرتا ہے کرتا ہے لے لو جہاں سے ملے اللہ تمہیں روکتا ہے کہ جس چیز کو حلال کیا اس کو لو جس کو حرام کیا اس کے قریب اس لیے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے آدمی کی روزی حرام ہو جائے بچوں کا جسم حرام سے بنے بچوں کو حلال کھلاؤ انشاءاللہ بچے نیک بھی ہوں گے تمہارے پرو آدھار بھی ہو ایک بنیادی اصول سمجھے ہر وہ چیز جس پہ آمدن متعین ہو یا جس پہ قرضے کی ادائیگی میں نفع متعین ہو نفع متعین ہو وہ حرام ہے اب ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نے کیا کیا ہے انہوں نے بھی حرام کو حلال کرنے کے لیے اس کا نام تو نہیں دیا ہے کہتے ہیں ہم کرایہ وصول کرتے ہیں کرایہ اپنے پودا وصول کرتے ہو کس چیز کا کرایہ اور روپے کا کرایہ وصول کرتے ہو نا روپے کا کرایہ وصول کرنا شرم اسی طرح یہ بھی یاد رکھو بعض لوگ رہن رکھتے ہیں بعض لوگ کسی چیز کو رہ رکھتے ہیں من بات کے لیے مکان ہے دکان ہے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ کتنی آمدن روپے کی تم لے لو ایسی سورت میں رہ رکھنا چاہے ہوں ہاں ویسے رہن کا مطلب ہے ضمانت اگر کسی شخص نے کسی شخص سے قرض لیا ہے اس کے نام مکان لکھ لیا ہے اس کے نام مکان اب وہ مکان کو کرائے پر چڑھا سکتا مکان صرف زمانت کے طور پر گرنٹی کے طور تھا ہاں اگر کسی نے جانور رین رکھا ہے اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں یا اس پر کار ہو سکتا ہے نہیں? ہو سکتا ہے کیوں کہ اس نے ریر کے عمد اس کو نہیں استعمال کیا بلکہ جو چارہ کھلاتا اور اس کی عبادت کرتا ہے اس کے عمد اس کو استعمال کیا جو اس کو چارہ کھلاتا ہے اگر چارہ مالک کے ذمے اور دودھ رین جس کے پاس رکھا ہوا ہے صورت میں دودھ استعمال کرنا شرم چاہیے نہیں زکات زکات ٹیکس نہیں ہے زکات عبادت زکات ٹیکس آج آپ کو ایک دلچسپ بات سنا بڑی دلچسپ آج میں نے ایک آدمی کو کہا دوست ہمارے میں نے کہا کہ بھائی ہم نے پانچ راتوں کی بیداری کا اہتمام کیا ہے اس لیے کہ ان پانچ راتوں میں سے ایک رات کو اللہ کے رسول نے شب قدر کرار دیا لہرۃ القدر دیا اور ایک رات کی عبادت کا ثواب سوا تراسی سال سے زیادہ اس نے کہا نہیں بابا میں تو نہیں جان سکتا آرمی نے کیوں کی مجھے ڈر آتا ہے کس بات سے ڈر آتا ہے کہ دیکھیے زیادہ نہ مجھے نہیں میرا ایک دوست تھا اس کو کسی اسی طرح مسئلہ بتلایا کہ کعبے میں ایک لاکھ نماز کا سواخ ہے چار مہینے میں نماز پڑھا تھا میں ساری زندگی پوریا کر لیا من اب مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت میں چار مہینے کا حساب لگایا ہے ایک لاکھ نماز ایک بنی ہے زیادہ ہو گئی ہے میری زندگی اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میرے دماغ میں بھی یہی شدان نہ ہوتا ہے کہ یہ تو کرو نال لے کے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے عبادت کے ساتھ ٹیکس کا کھلتا سکی اور حکومتیں جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتلایا یہ اسلامی حکومت نہیں ہے ہےب لینے کافی حکومت اسلامی حکومت کو یہ مسلمانوں کی حکومت ہے فرق ہے یہ کس کی حکومت ہے مسلمانوں کی اسلامی حکومت اس کی مثال آپ کو میں بتلا دوں شاید آپ یہ بات نہ سمجھو مسلمان حکومت اور اسلامی حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے مسلمان حکومت اس حکومت کو کہتے ہیں جس کا سربراہ یا جس کے چلانے والے مسلمان کو اس کو مسلمان حکومت کہا جاتا ہے کی کوئی حرکت اور ان کا کوئی فیل شریعت کے اندر ہوجت اسلامی حکومت اس کو کہا جاتا ہے جس کا سارا نظام اللہ کے قرآن کے مطابق اور محمد کے فرمان کے مطابق صلی اللہ ہو اس کو کیا کیا جاتا ہے یہ حکومت جو ہے یہ مسلمان حکومت ہے اب یہ سود بھی لیتے ہیں سود بھی اور پدم کے چھوڑ لیتے ہیں رمضان میں اعلان کر کے بدبخت لیتے ہیں اس لیے اس حکومت کے فیل کو کوئی عبادت کہا جا سکتا یہ میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ اسلامی حکومت کو حق ہے زکوٰۃ لینے کا مسلمان حکومت کو زکات لینے کا حق ہے باقی ٹیکس یہ خود لگاتے ہیں اور یہ ٹیکس بھی انتہائی نہ جائز اور ان کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جس کو لگے ہوئے کیوں نہیں چاہیے اللہ سب کو معاف رکھے ساری حکومت کا بدترین محکمہ جو ہے وہ انکم ٹیکس کا جس کے وکیل چودھری صاحب واسطے محکمہ ہے حکومت کا کئی لوگ میں نے ایک دفعہ چندے کا اعلان کیا کوئی انکم ٹیکس انسپیکٹر بھی وہاں بیٹھا ہوا اس نے صبح جا کے رپورٹ درج کرا دینے کے دس ہزار روپے چندہ اور میں نے کہا برباد ہے مطلب یہ ہے یہ سب سے برا محکمہ شریعت کے اندر ایک اسلامی حکومت میں اس طرح کے ٹیکس لگانے جائز نہیں وہ جمیت بات اصل میں یہ ہے یہ بات جو بزرگوں نے پوچھی ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں حفاظت کے لیے بینک میں پیسے رکھنے میں کوئی گنا نہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں کال ڈیپازٹ بنوا لیں اور جن پہ سود نہیں ملتا یا لکھنے پہ سود نہیں کوئی گناخہ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں اور یہ ساری بات ان کی ناباکفیت اور جہالت پر بندی ہے اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے ذرا مسئلے کو توجہ کے ساتھ سنیے یہ بچے نے بہت نوجوان نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے میں چاہتا تھا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اگر آپ چاہیں تو ذرا تھوڑا سا پانچ سات منٹ میں اس کو تفصیل سے بیان کر دوں اصل بات یہ ہے نوجوان ذرا سن توجہ کے ساتھ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواجہ صاحب دوسری طرح معاف کر دیے گھر ہمارے معاشرے کے اندر توجہ کے ساتھ بات کرتے ہیں بڑی اہم بات ہے ہمارے معاشرے میں فیشن بن گیا ہے ایک فیشن یہ بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ترقی پسند لا ترقی پسندی کے فیشن میں ہم نے اپنا بیڑا غرض کیا اپنا بیڑا گرج کرنے میں کوئی کبھار کی بات نہیں جس کا جیتا ہے کر لیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ساتھ ہم اپنا بیڑا گرد کرتے ہوئے اسلام کا حلیہ بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کم رقصوں کا یہ اصول ہے وہ کہتے ہیں کہ ذرائع پیداوار کی ملکیت اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے ذرائع پیداوار اسی بنیاد پر کمزم کی جوڑی رن ہوئی ہے یہی اس کی ریس ہے کمین کہتے ہیں چند کو اسم کہتے ہیں مدد کو کم ازم سے یہ لفظ کمیونزم مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کا مدد یا دوسرے امبار میں مشترکہ ملکیت کا مدد کیا مد ہے سو مشترکہ ملکیت کا مدد ان کا کا یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کسی شخص کی ذاتی کی کی کی ملکیت قرار دیے جا سکتے یہ مشترکہ ہے وہ کوئی شخص ذاتی ملکیت سے ذرائع پیداوار کو نہیں رکھتا اس بنیاد پر انہوں نے انڈسٹری کو سب سے بڑی ذرائع پیداوار میں سے جو چیز ہے وہ زمین سب سے بڑی پیداواری ذرائع میں سے جو چیز ہے وہ کیا ہے زمین اسی بنیاد پر انہوں نے زمین کو کمی ملتی ہے پہلے لیا اور کہا مشترکہ طور پر اس سے کاشت کی جائے اور کاشت کے ساتھ جو آمدن ہو وہ مشترکہ طور پر ترمیم کی جائے یہ کم رسٹوں کی تھیوری تھی مارکت نے اور اوردر نے اس کو ایجاد کیا اور اپنی طور پر اس کو پھر لیڈر نے تھوڑا سا ترمیم کر کے سائنٹفک سوشلزم کی استعمال کر کے سب سے پہلے رشیا کے اندر اس کو ریلنائز کیا ذرائع پیداوار کے اندر زمین کے ساتھ پھر انہوں نے فیکٹریز کو کارخانوں کو اور انڈسٹری کو ذرائع پیداوار میں پھر دوسرا ذریعہ قرار دے کر اس کو بھی قومی بلکیت لیا بنیادی طور پر ذرائع پیداوار دو ہی چیزیں ہیں ایک زمیر ہے اور دوسری انڈسٹری فیکٹری کارخانے جڑک کے کنارے اب جب کیمرزم روشنزم دنیا پہ پھیلا بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ترقی پسند کہلانے کی غرض سے اس کو لاشعوری طور پر اختیار کیا قبول کیا پھر چاہل مولوی اور چاہل سکالت من کو ملکر آئے جنہوں نے اسلام کے اندر سے اس کے لیے بڑھے جوان چھوڑنے کی کوشش کی میں یہ چیلنج دیتا ہوں پاکستان کا کوئی ملا اور رام نہ سطالت چودویں صدی سے پہلے کوئی ایک تاریخ دکھائے جس کے اندر ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا گیا ہو مارکس کی چوری کے بعد لوگوں نے اس کے سنسبے سے متاثر ہو کر اس قسم کی باتیں کرنا شروع کی کہ ذرائع پیداوار جو ہے واقعی یا ان کی تعداد ہونی چاہیے یا ان کو قومی ملکیت میں لینا چاہیے اس کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا تو پھر سب سے پہلی چوٹ زمین پر ہی پڑی کیوں کہ پیداوار میں سے سب سے بڑا ذریعۂ پیداوار زمین کا اس صورت کے اندر سب سے پہلے ایوب خان نے زری زمین کی تعلیم کی کوشش کی اور اس نے ایک ذریع اصلاحی کمیشن کائم کا کیا اس نے چند ہزار یونٹ ایک خاندان کے لیے محسوس کر کے باقی زمین کو کھان کے اس پر تقسیم کر دی جائے سب سے زیادہ اس چیز کو پروجیکٹ اور عام لوگوں کے سامنے عام انداز میں بھی شخص پیش کیا ہمارے ملک کے اندر اس کا نام سنسکار فٹو تھا اس نے زمین کو سڑے پیداوار کرار دے کر آپ کو معلوم ہے کہ ذلفکار علی بھٹو کے تین مشہور اصول تھے ان کا ایک اصول یہ تھا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے دوسرا اصول یہ تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے سوشلزم کو اس نے بنیاد بنا کر گلی پیداواری زمین کو اور صنعتی اداروں کو می